آفتاب رسالت کا فاران کی چوٹیوں سے یہاں جب عمر شریف چالیس سال کو پہنچی تو ہستے معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز غار ارام تشریف فرما تھے کہ دفاتر ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا اخرا یعنی پڑھیے آپ نے فرمایا ماں انا بے ان میں پڑھ نہیں سکتا اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئن میں پڑھ نہیں سکتا فائدہ جلیلہ ما انا بقارئن کے بظاہر معنی یہ ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں یعنی امی ہوں لیکن اس معنی میں اشقال یہ ہے کہ قراءت یعنی زبان سے پڑھنا امیت کے منافی نہیں امّی شخص بھی کسی کی تعلیم و تلقین سے قراعت اور تلفظ کر سکتا ہے خصوصا جب کہ فصاحت و بلاغت اس کی غلام ہو امیت کتابت کے منافی ہے امی شخص لکھی ہوئی تحریر کو نہیں پڑھ سکتا لیکن زبانی تعلیم و تلقین سے تلقین کردہ الفاظ کی قراعت کر سکتا ہے بس اگر جبریل امین کوئی لکھی ہوئی تحریر لے کر آئے تھے کہ جس پہ یہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں اور اس کی نسبت یہ کہتے تھے کہ اقرا یعنی اس تحریر کو پڑھو تو پھر اس کے جواب میں ما انا بقارئین کہنا ظاہر اور مناسب ہے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جبریل ایک حریری صحیفہ لے کر آئے جو جواہرات سے مرصہ تھا اور وہ صحیفہ آ حضرت کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ اقرا یعنی اس حریری صحیفے کو پڑھیے آپ نے فرمایا ما انا بقارئین یعنی میں امی ہوں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ نہیں سکتا بعض مفسرین کا قول ہے کہ لام مین رالقل کتاب و لاری بفی میں اسی کتاب کی طرف اشارہ ہے جس کو جبریل امین لے کر آئے تھے اور اگر جبریل امین کوئی تحریر نہیں لے کر آئے تھے اور اقرا سے کسی لکھی ہوئی تحریر کا پڑھنا مطلوب نہ تھا بلکہ محض زبان سے خیرات اور تلفظ مطلوب تھا تو اس صورت میں انا بقاری ان کے یہ معنی نہیں کہ میں امّی ہوں پڑھا ہوا نہیں بلکہ یہ معنی ہے کہ وہی کی حیبت اور دہشت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا رؤیت ملک اور مشاہدہ انوار وہی کی وجہ سے قلب پر اس درجہ حیبت اور دہشت تاری ہے کہ زبان اٹھتی نہیں اس طرح پڑھوں جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیف فقراو اس بنا پر ہم نے معانہ بقارئن کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا جو اس معنی کے بھی مناسب ہے اور پہلے مانا کے ساتھ بھی درست ہو سکتا ہے فرشتے نے پھر تیسری بار مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ پڑھو اطرع ربك ال علم علم ما لم يعلم ترجمہ آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا خصوصاً انسان کا جس کو خون کے لوٹڑے سے پیدا کیا آپ پڑھیے آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ چیزیں بتلائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا بعد ازاں آپ گھر تشریف لائے اور بدن مبارک پر لرزہ اور کپ کپی تھی آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا زم ملونی زم ملونی مجھ کو کچھ اڑاؤ مجھ کو کچھ اڑاؤ جب کچھ دیر کے بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے چونکہ وہی اور فرشتے کے انوار و تجلیات کا حضور کی بشریت پر تپاتا نزول اور غرود ہوا اس لیے وہی کی عظمت اور جلال سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر وہی کی یہی شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وہی کے اس سقل اور بوجھ کو نہ برداشت کر سکے اور بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہو جائے اس آیت میں اسی کی طرف محمد ہم تم پر ایک سقیل اور گراں کلام نازل کریں گے ایک معمولی شے اگر خلاف طبع پیش آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے چل جائے کہ ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آئے کہ جو وحم و گمان سے بھی بالا ہو اس واقعے سے گھبرا جانا کوئی مستبات نہیں موسا علیہ السلام کو جب حق شاہو کی طرف سے معجزہ آسا آتا ہوا اور حکم ہوا کہ اے موسا اپنا عصا زمین پر ڈال دو جب دیکھا کہ وہ تو سانپ بن کر چلنے لگا تو موسا علیہ السلام ڈر کر اس قدر بھاگے کہ منہ مو موڑ کر بھی نہ دیکھا اس وقت آواز آئی اقبل ولا تخف انك من اے موسا واپس آؤ ڈرو مت تم بالکل معمون رہو گے موسا علیہ السلام کا یہ ڈرنا اور بھاگنا طبیعت بشریہ کا اقتضا تھا وخلق الانسان اسی شک اور تردد کی وجہ سے نہ تھا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروبی اور پریشانی بھی فقط اسی بنا پر تھی کہ دفاتن نبوت اور وہی کا بار گران آ پڑا کسی تردد اور شک کی بنا پر یہ پریشانی نہ تھی خوب سمجھ لو اور شک اور تردد میں نہ پڑو بشریت پر دفاتر ملکیت کے غلبے سے آپ کا مرعوب اور خوف زدہ ہو جانا کوئی مستباد نہیں رفتہ رفتہ جب ملائکہ کی آمد و رفت سے آپ کی بشریت ملکیت سے مانوس ہو گئی تو یہ خوف جاتا رہا اچانک بار نبوت پڑ جانے سے آپ گھبرا گئے اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس بار میری روح نہ پرواز کر جائے معاذ اللہ نبوت و رسالت میں کوئی شک اور تردد نہ تھا اس لیے کہ نزول جبریل اور مشاہدہ انوار و تجلیات کے بعد نبوت میں شک و تردد محال ہے چنانچہ ابن شہاب زہری کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ جبریل امین آئے اور میرا سینہ چاک کیا اور ایک نہایت عمدہ مسنط پر بٹھایا جو یواقی اور جواہرات سے مرثہ تھی جبریل ظاہر ہوئے من جانب اللہ آپ کو منصب نبوت و رسالت کی بشارت دی یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو گئے پھر کہا کہ پڑھو آپ نے فرمایا کس طرح پڑھوں جبریل نے کہا بسم ربک البی خلق علامہ معلوم یالم تک آپ نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا اور واپس ہوئے راستہ میں جس شجر اور حجر پر آپ کا گزر ہوتا وہ آپ کو السلام علیکۂ یا رسول اللہ کہتا بس اس طرح آپ شاداں فرح اپنے گھر واپس آئے اور یقین کیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہ عظیم عطا فرمائی یعنی نبوت و رسالت عرض یہ کہ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو حضرت خدیجہ نے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو آپ ہرگز نہ ڈریے خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا آپ تو سلا رحمی کرتے ہیں آپ کی سلا رحمی بالکل محقق ہے ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر رکھتے اور ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں امین ہیں لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں اپ بجانب امور میں آپ ہمیشہ معین اور مددگار رہتے ہیں خلاصہ یہ کہ جو شخص ایسے محاسن اور کمالات اور ایسے محامد اور پاکیدہ صفات اور ایسے اخلاق و شمائل اور ایسے معالی اور فوائل کا مخزن اور معدن ہو اس کی رسوائی ناممکن ہے وہ نہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں حق اعلیٰ شانہ جس کو اپنی رحمت سے یہ محاسن اور کمالات عطا فرماتے ہیں اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے بھی محفوظ رکھتے ہیں ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے میں کبھی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے سیرت ابن شام اور ایک روایت میں ہے آپ نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا حضرت خدیجہ نے کہا مبارک ہو اور آپ کو بشارت ہو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہ کرے گا جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے اس کو قبول کیجیے وہ بلا شبہ حق ہے اور پھر کہتی ہوں کہ آپ کو بشارت ہو آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں حافظ اسقلانی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ روایت سراہتاً اس پر دلالت کرتی ہے کہ عال اطلاق سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں بعد ازا خدیجہ تنہا اپنے چچزات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نسرانی بن گئے تھے اور اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے ان سے یہ تمام واقعہ بیان کیا ورقہ نے سن کر یہ کہا کہ اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اس کے بعد حضرت خدیدہ آپ کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ کے پاس گئیں ورقہ کہا اے میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کا حال یعنی خود ان کی زبان سے سنیے ورقہ آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے بھتیجے بتلاؤ کیا دیکھا ہے آپ نے تمام واقعہ بیان فرمایا ورقہ نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا پتہ الباری ورقہ نے آپ کا تمام حال سن کر یہ کہا یہ وہی ناموز فرشتہ ہے جو موسا علیہ السلام پر اترتا تھا کاش میں تمہارے زمانۂ پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی یا کم از کم زندہ ہی ہوتا آپ نے بہت تعجب سے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکالیں گے ورقہ نے کہا ایک تم تمہیں پر موقف نہیں جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیام لے کر آیا لوگ اسی کے دشمن ہوئے اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا مگر کچھ زیادہ دن گزرنے نہ پائے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور ابو میسرا کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ورقہ نے کہا آپ کو بشارت ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت مسیح نے مریم نے بشارت دی ہے اور آپ مصر موسیٰ علیہ السلام کے نبی مرسل ہیں اور آپ کو آن قریب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم کیا جائے گا کیونکہ آپ بھی موسا علیہ السلام کی طرح نبی الجہاد ہیں اور شریعت موسویہ کی طرح آپ کی شریعت حدود و تعزیرات جہاد و قصاص حلال اور حرام کے احکام پر اعلیٰ وجہ العتم مشتمل ہے اس لیے اس وقت ورقہ نے باوجود نسرانی ہونے کے یہ کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسی علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا اور جس وقت اول بار حضرت خدیجہ نے آپ کی غیاب میں ورقہ سے آپ کا حال بیان کیا تو اس وقت ورقہ نے نصرانی ہونے کے باعث آپ کے ناموس فرشتہ کو ناموس عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیح دی اور ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت ورقہ نے آپ کے سر کو بوسہ دیا عیون آپ گھر واپس آ گئے اور وحی کا آنا چند روز کے لیے رک گیا تاکہ دل سے گزشتہ دہشت اور خوف دور ہو جائے اور آئندہ وہی کا شوق اور انتظار قلب میں پیدا ہو جائے دے رست کے دلدار پیام نہ نہ نوشت سلامے و کلام نہ فرست وہی کے رک جانے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خزن و ملال ہوا کہ بار بار پہاڑ پر جاتے کہ اپنے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں ہجر سے بڑھ کر مصیبت کچھ نہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں کہیں مگر جب آپ ایسا ارادہ فرماتے تو فورن جبریل امین ظاہر ہوتے اور یہ فرماتے یا محمد ان نہ رسول اللہ حقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقینا بلا شبہ اللہ کے رسول برحق ہیں یہ سن کر آپ کے قلب کو سکون ہو جاتا ترمیزی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ نے ایک بار آپ سے عرض کیا کہ ورقہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی لیکن اعلان دعوت سے پہلے ہی وفات پا گئے آپ نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو خواب میں دیکھا کہ سفید لباس میں ہے اگر وہ اہل نار میں سے ہوتے تو کسی اور لباس میں ہوتے مسند بازار اور مصدر کے حاکم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورقہ کو برا مت کہو میں نے اس کے لیے جنت میں ایک باغ یا دو باغ دیکھے ہیں تاریخ بے اس پر تو تمام محدثین وارخین کا اتفاق ہے کہ بروز دوشنبہ آپ کو نبوت و رسالت کا خلا آتا ہوا لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آپ کس مہینے میں مبوس ہوئے حافظ ابن عبدالفر فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی آٹھ تاریخ کو خلاط نبوت عطا ہوا اس قول کی بنا پر بیسط کے وقت آپ کی عمر شریف ٹھیک چالیس سال کی تھی محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ سترہ رمضان المبارک کو آپ منصب نبوت پر فائز ہوئے اس اعتبار سے بیست کے وقت آپ کی عمر شریف چالیس سال اور 6 ماہ کی تھی حافظ اسکلانی نے فتح الباری میں اسی قول کو صحیح اور راج قرار دیا ہے